میں مسلمان ہونے سے پہلے ہندو برادری یا ہندو قوم شوٹر سے تعلق رکھتا تھا وہ ایک انتیاہی کٹر قسم کی قوم ہے انتیاہی کٹر قوم اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے پہلے جو ہے اس قوم سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے اس لیے اس قوم کو اتنا ایک غصہ اور اتنی ایک آگ ان کے جسم کے اندر جلی ہوئی ہے کہ ان کا بس چلے تو وہ مجھے کرم گرنے ہو لیکن انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ کے حبیب کا کرم رہے گا کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ तो तो میرے مسلمان نے کا جو سبب بنا وہ یہ بنا کہ میں جیسے تو ہم سیرۂ ریگستان میں رہتے ہیں تو سیرا ریگستان سے ہمیں ہم ڈسٹرکٹ بدین جو ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے پنگریو وہاں پر پڑھتا تھا تو جب میں نے نائنتھ کا امتحان دیا اس کے بعد اللہ تعالی کا خاص یہ کرم ہوا کہ راستے میں آتے یا جاتے یا سکول میں یا گھر پہ کسی بھی کاغذ پر آکائے سلاد و السلام کا نام اس میں دیکھتا تھا تو اس کو یکدم اٹھا کے چوم کر آنکھوں پر بڑی تہذیب سے اوپر رکھ دیتا تھا. بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ کاغذ اگر بند پڑا ہے یا اس کے اوپر کیچڑ ہے لیکن مجھے لازمن اگر اس کاغذ کے اندر آقا علیہ سلاۃ وسلام کا نام ہے تو لازمن مجھے وہ اٹھانا ہے اٹھا کے دیکھنا ہے تو بڑی حیرت جیسی بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس ہستی کا نام ہے اور کیوں میں اس کو اٹھا رہا ہوں یہ میرے علم میں نہیں تھا لیکن مجھے اٹھانا ہے تو یہ فیل جب میں کرتا تھا تو آہستہ آستہ جو ہے اس نام مبارک کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں اتنی ہوئی کہ اب اس نام کے سوائے مجھے نیند بھی آتی تھی پڑے پیسے والے وغیرہ میرے جو والدین وغیرہ وہ ہیں لیکن پھر رات ساری رات میں یہ روتا تھا کہ اب میں کیا کروں تقریبا 3 چار ماہ کے بعد پھر دل کے اندر یہ آگ اٹھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ لیکن اب میری عمر بھی چھوٹی تھی بہت کہ میں کیا کروں پھر جب میں گاؤں گیا تو گاؤں سے پہلے ہمارا مچھی شہر آتا ہے تھر پار کھا بہت بڑا شہر ہے وہ تو وہاں پر اکالے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا تو میں نے وہاں سے کلمہ جو ہے اس تیم پر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے کلمہ وہاں سے یاد کیا اور رات کو میں آکے ساری رات میں روتا تھا کہ کیا کروں اور میرے آنکھوں کی یہ حالت ہوئی کہ میں اوپر ایسے دیکھ نہیں سکتا تھا اتنا آنکھوں میں در دعا رو رو کے کہ کیا کروں پھر دل میں یہ آیا کہ اب تیرا علاج یہ ہے کہ تو کلمہ بڑھا ہے تو کلمہ اس طرح سے پڑھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد بن رسول اللہ صلی اللہ, یعنی صلی اللہ علیہ یعنی اقا علیہ الصلوۃ کے نام مبارک کو آنکھوں میں سما لینا سما لینے سے مجھے پھر نیند تھی اور صبح فجرانوں پر جو ہے بیداری ہو جاتی تھی چلتے چلتے چلتے چلتے خیر میٹرک کے एग्जाम جو قریب ائے گھر کے اندر ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ بات چیت کرنا اس اتنی نفرت ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کو کہیں عشق ہو گیا ہے ظاہری جو ہے وہ دنیائی اس وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہے اس لیے وہ مجھے بھی تھوڑا نظر انداز کرتے رہے خیر میری کیفیت تھی اور مجھے بتائیں. تو کافی جو ہے میں پریشان رہتا تھا حد سے زیادہ کی اب کیا کروں کیا نہ کروں ایک میری عمر چھوٹی تھی اس ٹائم میں مجھے, مجھے بھی نیو نہیں آئی تھی تو, تو اور پیچھے جو ہے یہ خاندان بھی ایک قسم کا کٹر قسم کا اور ایک خطرناک قسم کا جو ہے اور سیاسی طور پر بھی جو تو میں سکول میں ٹوشن پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے استاد صاحب تھے محترم غلام باو جن کا نام تھا بادشاہ تھے وہ علم دل اور پکے بھی تھے اور اتفاق یہ ہوا کہ اس سے پہلے تین ماہ میں گاؤں جا رہا تھا تو یہ حرامی تبلیغی جو ہے یہ بھی مجھے گاڑی میں ملے تو میں نے ان کی ایڈریس لی. لیکن اللہ کا شان یہ ہے اس کے محبوب کرم کہ تین ماہ میں پریشان رہا لیکن کبھی ان کی ایڈریس مجھے ذہن میں نہیں آئی کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو ان کی ایڈریس پڑھیے جاؤ ان کے پاس لیکن تین ماہ وہ میرے کتابوں میں پڑھی رہی اور جس دن میں مسلمان ہوا اس رات مجھے ایڈریس تو, تو, تو تھی تیرے پاس چلے جاتے خیر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا تو ان استاد صاحب نے مجھے بلایا ٹیوشن میں بیٹھے ہوئے تھے باہر بلایا کیوں کافی ہندو لڑکے ساتھ پڑھتے تھے تو مجھے یہ فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ تو یہ کبھی دیکھ رہا ہوں رو رہا ہے سکول کے اندر کبھی تو پریشان ہے نہ کسی کے ساتھ بات کرتا اخر مسئلہ کیا ہے تو میں نے عرض کی کچھ بھی نہیں ایسے ہی ہے بولا نہیں تیرے اندر میں کوئی بڑی چیز دیکھ رہا ہوں جو تری یہ کیفیت ہے بتا جب انہوں نے اثرار کیا تو پھر میں نے عرض کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب میں کیا کروں تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے انہوں نے یہ فرمایا کہ تم مسلمان ہونا نہیں بلکہ تم مسلمان ہو تمہیں کلمہ آتا ہے میں نے جی کلمہ پڑھ کے سنایا تو کبلا آپ سمجھیں کہ ہزاروں من میرے سر پر جو وزن تھا نا وہ وزن ہلکا ہو گیا تو باقی انہوں نے فرمایا کہ اب ظاہری اعلان کرنا ہے وہ امتحانات کے اندر تھوڑے دن ہیں اگر تو صبر کر لے تو بہتر ہے پھر ظاہری اعلان کر لینا تو میں نے چلو ٹھیک ہے لیکن ایک ہفتہ میں نے صبر کیا لیکن پھر میری وہی کیفیت تو آخر دو ہزار ایک میں جمعے کے روز روزلہ آیا تھا وہ جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعے پر میں جو ہے گیا ان سے ہاتھ جوڑا میں نے آپ جانے آپ کا امتحانات جانے مجھے یہاں سے نکالے بس. مجھے ابھی دو منٹ بھی چین نہیں آتا مام تو مام انہوں نے فرمایا کہ بات یہ کہ تیری عمر کم ہے یہاں پر کافی مسائل جو ہے وہ ہوں گے اب تو میں ایک مرد مجاہد کم پتہ دیتے ہیں وہاں پر پہنچ جاؤ تو انشاء اللہ عزیز کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہ بولا کہ یہاں سے ایک گاؤں ہے گلزار خلیل وہاں پہ اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کا نام ہے محمد ابراہیم جان سرمۃ اللہ آپ ان کے پاس چلے جاؤ تو میں پھر جمعے والے روز نکل گیا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھایا اور انہوں نے الحمد للہ تقریباً پینسٹھ ہزار جو ہے وہ انہوں نے کافی مسلمان کیے لیکن وہ وقت کے کامل ولی تھے کہ حق کی بات کہنا چاہے کوئی بھی ہو اور غیر شرع کام دیکھنا چاہے وہ پیر ہو چاہے فقیر ہو جیسے فوٹو ہو گئے یہ ہو گئے. انہوں نے کتاب میں لکھی تھی فوٹو کی لانت گناہ بے لذت تو بہرحال بہت کامل ولی اللہ تھے وہ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ کی اولاد سے جو ہے تو پھر انہوں نے یہ, مم. جو مم. جو مم. یہ ہمارے سندھ جو ہے کنڈری شہر ہے وہاں کے قریب ہے 80 سال کی عمر میں انہوں نے وصال فرمایا ہے لیکن واقعی وقت کے بہت کامل ولی تھے وہ تو ان کے پاس میں پہنچا انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا پر حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے چوٹی کا زور لگایا تین ماہ تک مسلسل میرے جو پیچھے رشتے دار ہیں انہوں نے پیسہ خرچ کیا مارنے کے پیچھے اٹھانے کے پیچھے کو انڈیا بھیجنے اس کو مار ڈالیں کچھ بھی کریں لیکن تین ماہ انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا مجھے حالانکہ کتنی بار میں ان کے پنجے میں پسنے بھی والا تھا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا yes. خیر اس کے بعد جو ہے میں نے وہاں پر تقریباً تین ماہ کے بعد وہ ملاقات کے لیے آئے تو ملاقات کے لیے آئے تو میں نے ان کو بھی دعوت دی میں نے بولے اسلام قبول کرو حالانکہ اس سے پہلے میں ان سے اتنا ڈرتا تھا اتنا جو میرے چچا جن کے پاس میں رہتا تھا اگر مجھے ایک آواز دیں تو میرا پیشاب نکل جائے یہ ان کی خوف کی میرے اوپر حالت دن کلمہ پڑھا تو میرے اندر وہ اللہ تعالی نے ایک سمجھو کہ قوت رکھی کہ اب وہ مجھ سے ڈرنے لگا کہ اس کو یہ پتا تھا اس کو خود کو ہنڈریڈ پرسینٹ یہ یقین تھا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا یہ میرے آگے پانی پانی ہو جائے گا کیونکہ جس کے بندے کے پاس فیصلہ رکھا گیا تھا نا اس نے کہا کہ اگر وہ لڑکا تمہارے ساتھ جائے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہم تمہیں اس کے, اس کو ساتھ بھی دیں گے تو اس کو یقین تھا کہ جو اس کے میرے خوف کی اس کے دل میں جو کیفیت تھی تو وہ آج وہی ہوگی اب جب یہ آئے تو کافی سوئے بندے بیٹھے ہوں وہ بھی بیٹھ گیا میرے سامنے لے کے آئے اس کو جیسے بھائی بیٹھے ہیں سامنے تو وہ اس کی حالت یہ کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں یہ یہ نکل آئی اس کے باہر کپڑے چاہے بس اس کا بس چلے تو وہ مجھے ادھر ہی ختم کر دے تو میرے دل میں پھر یہ جو ہے خیال آیا کہ یہ بندہ میرے اوپر اتنا غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے. اس کے غصے کو اور بھڑکاؤں گا نہیں اب یہ بھی کیفیت دیکھے اللہ تعالیٰ اب نے ابھی کہ میں نے یکدم کیا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا میں نے ٹانگ ٹانگ میں ابھی بید بھی ہوگی ٹانگ ٹانگ کے اوپر رکھ کے نکال کر رہا, السلام علیکم یار اب اس کیفیت جو ہے وہ صرف دیکھنے والی تھی کہ کیا اس کی خیر مغرب کی اذانے آ گئی میں نماز پڑھنے کے واپس آئے جن کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک الف بھی وہ مجھے نہیں بول سکا بولا اسلام قبول کرو کوئی جھگڑا نہیں ہے چھوڑ دو غلط مذہب کو ہاتھوں کے بت بناتے یہ وہ خیر ایک لفظ بھی وہ نہیں سکے تو جس کے بعد فیصلات اس نے مولا خبردار آج کے بعد اس لڑکے کو اگر کسی نے کچھ کہا وہ نواز یوسف ٹالپور ابھی ایم پی میں نے وغیرہ وہ سیاسی طور پر مضبوط ہیں وہ مسلمان ہے مسلمان کیا ہے برحال نام تھپا لگا ہوا مسلمان تو اچھا کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے واپس کرنے میں 60 پرسن مسلمانوں کا تھا کہ اس کو واپس کیا جائے تو خیر اس کے بعد ہم چلے گئے اس کے بعد میرے والد صاحب آئے تقریباً دھ دس دن کے بعد تو انہوں نے دو باتیں مجھے کہیں بولا کے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اپنی پوری قوم کے اندر کوئی مسلمان ہوا ہے تو میں نے جواب دیا میں نے مل بابا جو نہیں ہوئے وہ سارے بد نصیب تھے یہ <laughs> میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام السلام کرم فرمایا <laughs> تو دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ تو نے اپنی دس سال کی محنت کو تباہ برباد کر دیا سکول کی بات کرے تو اتفاق سے لڑکا وہ قرآن کریم چونکہ مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا میں تو استا صاحب کو جو ہے قرآن شریف کا سبق سنانے آیا تو میں نے ملبا جی وہ چیز دیکھ رہے آپ وہ اصل سرمایہ وہ ہے باقی وہ پتہ نہیں کتنی ڈگریاں جو لوگ لے کر وہ بھی پالش کر رہے ہیں کوئی اہمیت نہیں حالانکہ میں نے سٹیڈی ایک لفظ بھی نہیں کیا تھا اور اس سے پہلے تقریباً اس سے بھی پہلے ایک خبیس دیوبندی بندی جو میری آنکھیں خراب تھیں تو وہاں پہ آجی صاحب ہیں وہ مجھے لے گئے تو اس خبیز نے مجھے یہ کہا تو دیوبندی جو ہے وہ دیوبندی جو ہے وہ اس نے حالانکہ مجھے نہ میں نے دیوبندی کا لفظ سنا نہ ایل کا سنا یہ سنا لیکن اس نے مجھے کہا کہ تم ایک کڈے سے نکل کر دوسرے کھڈے میں گئے ہو اس نے مجھے کہا اب دیکھیں میرا جواب میں نے بولا گستا کے رسول خبیص تم لو وہ میں کس طرح حالانکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ گھستا کے لفظ کیوں ہمارا علاقہ ایک پسماندہ علاقہ تھا نہ اس میں کوئی ادب تھا نہ کوئی اردو نہ میں سندھی بھی نہیں جانتا تھا سیریس ہی بات ہے لیکن میں نے کہا تم تو گستا کے رسول ہو تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایک سے نکل کر دوسرے کھڑے میں گئے ہوں میں نے آگے لفظ ایک بولا تو منہ توڑ دوں گا اب یہ بعد میں جب اس کو بول کر بعد میں بول کر میں نے خود نے سوچا میں نے بلکی, یہ الفاظ میں نے اس کو کہیں اس کا مطلب کیا ہے oh. خیر <coughs> تو والد صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا تو انہوں کو جواب دیا پھر وہ چلے گئے دو سال کے بعد دو سال کے بعد جو ہے وہ پھر میری والدہ سے ملاقات ہوئی دو سال کے بعد یعنی اتنے ٹائم میں انہوں نے بلا خبردار ہمارے علاقے میں اگر تو پتہ بھی ہمیں چلا خیر دو سال کے بعد میرے استاد صاحب جو مفتی صاحب تو میں مجھے امامہ بھی باندھا سفید لباس ہی ہے وہ میں گیا تو جیسے مجھے دکان تو وہ رونا شروع ہو گئے تو اب وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں بولا اس لیے کہ وہ سید جو میرے ساتھ ہے نا ان کا بڑا ہول تھا وہاں پر جو اپنا علاقے میں اور سنی ماشاء تو انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ میں واپس چلا گیا بیٹھک پہ پانچ منٹ کی بات تھی کہ وہ پورا گاؤں کٹھا ہو گیا ہمارے گھر عورتیں بچے یہ وہ اب انہوں نے مجھے کہا کہ دوبارہ جاؤ تو ڈر تو تھا ہی نہیں میرے دل میں کہ اب اتنے سمجھو گے یہ ہزاروں ہندو کٹھے ہوئے ہیں اس میں خان صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا میں گیا وہاں پر تو جاتے ہی انہوں نے مجھے گالیاں شروع کر دی مجھے تو ایسا ایسا تو میرے پاس سفید چادر تھی وہ سفید چادر میں نے بچھا دی میں نے بولا میری ذات کو جو تم کہو گے وہ مجھے برا نہیں لگے گا میں اس چادر کے اندر سمیٹ کر لے کے جاؤں گا باقی میرے دین میرے محبوب علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں ایک لفظ بلا تو بھی اچھا نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے بولا کہ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم ہنس رہے ہو اور ہم یہ رو رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں کیوں رو جب اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم کیا ہے ہاں تم لوگوں کے حال پر ضرور رونا ہے کہ تم بھی یہ غلط مذہب چھوڑ کر یہ ہاتھوں کی بت بناتی ہو کہ بلی اس کے اوپر پیشاب کر جاتی ہے وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ میں اس رب کے سامنے جھکو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو اس کے بعد والدہ نے بولا کہ خبردار آج کے بعد میرے سہن پر پاؤں رکھا تھی تم تو مر جاؤ مجھے خوشی ہوگی کہ تم مر گئے ہو بس جیسے دنیا میں موت آ جاتی ہے باقی اس سال میں ہم تمہیں دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے بولا ماں کوئی بات نہیں ہے ہنس کے میں نے جواب دے دیا کوئی بات نہیں ہے کیا کریں کہ یہ ہے رب العالمین کے ہاتھ میں کہ وہ دلوں کے پردے جو دور کر دے تو کوئی بڑی, بڑی بات نہیں ہے تو خیر میں چلایا تو آج تقریباً دس سال ہو گئے ہیں اتنے وہ کٹ رہے ہیں کہ نہ فون پہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں نہ وہ تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد نہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس وقت ابھی میں کرایہ جگہ لی ہوئی ہے وہاں پہ لے رہے اب اتفاق یہ ہوا کہ تقریباً بیس پچیس دن ہوئے ہیں تو اس حکمت کی سب وجہ سے جو ہے میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ہے کہ میری والدہ کو تکلیف تھی گڈوں کی وہ پورے علاقے کے اندر یہ وہ علاج کرا کر تھکے تو پھر کسی نے میرا بتایا اب ان کا بت یہاں پر ٹوٹا کے وہ اس وجہ سے میرے پاس آئے ابھی <قلت> بہرحال اچھ کے بعد تو درست نظامی بھی کی لیکن یہ ہے کہ اس تائم میں میری طبیعت انتہائی خراب رہی جو بھی اتنا عرصہ ہے یہ سال لیٹ چھوڑ گئے سے پہلے وہ بھی کیفیت بنی کہ میں اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا تھا پھر مجھے پکڑ کے باندھ گر رکھتے تھے جادو وغیرہ جو تھا پھر یہ حالت کہ او اچھل کر نیچے گرنا انجیکشن دوائیاں مہربانی پانی کا رکھ کر اس میں دودھ ڈال کے اس میں مجھے گندم دیے بولا پہلے اس میں ہاتھ لگاؤ میں نے اچھی طرح سے ہاتھ لگائے لگا کے اب اس نے سورہ یاسین شریف پڑھی پہلے اس نے بتایا مکڑا کہ ایک تالہ ہے اس کے اوپر کاغذلہ پیٹا ہوا ہے اس کے اوپر تار ہے اس کو ہے کے کون سے لکھا گیا ہے اور اس کو قبرستان میں جو ہے دفن کیا گیا ہے گتوں کے قبرستان تو جب اس نے تو جب اس نے سرح یاسین شریف پڑی کافی بار تو پھر مجھے بلا اب دوبارہ اس قوزے میں آدھ ڈالو میں نے ڈالا کے اس میں ایک تالہ تھا اتنا تالہ آیا ہے تالہ اس قوزے میں جو اس نے پہلے مجھے کہا اور بولا کہ اس قبرستان کا جو ہے گیٹ مشرق کی جانب ہے حالانکہ وہ دور ہے میں نے بولا ہاں مشرق کی جانب ہے کم سے کم اس کے بیچ میں پانچ سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے جو بندہ تھا تو بولا اس گیٹ کے ساتھ پانی کی نیکالی کا سوراخ ہے میں نے بولا ہاں وہ بھی ہے پھر میں نے وہاں تو وہ واقع کا تالا تھا اس پر مٹی لپیٹی ہوئی تاریں لپیٹی ہوئی ہیں سویاں لگی ہوئی ہیں جب اس کو کھولا نا تو اس ٹائم میں مجھے یہ درد تھا میں ایک ماہ مسلسل اس درد میں کہتا ہوں اللہ پاک دشمن کو بھی اس سے محفوظ رکھے بالکل گھر والے یہ سارے مایوس ہو چکے دے بھی کچھ بھی نہیں ہونا بھی اس کو کہ یہ درد کی کیفیت تھی. ہر پندرہ منٹ کے بعد انجیکشن ان کو لگانا ہے دوائی دینی ہے لیکن کچھ بھی نہیں تو وہ جب تالا جب کھولا تو واقعی اس کے اندر بڑے دائرے لگے ہوئے تھے میرا نام لکھا ہوا تھا کہ اس کا دماغ بھی ختم ہو جائے اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے اس طرح دے. جیسے تالا کھولا تو میرا درد پتہ نہیں کہاں گیا ادھر ہی حالانکہ مجھے گاڑی میں لٹا کے لے کے گئے تھے تو پھر سات بندہ تھا اس کو بھی انہوں نے, اس نے چیک کیا تو اس کو اس نے بولا کہ تمہیں پلایا ہے تمہیں تمہارا دشمنوں نے پلایا ہے جادو وغیرہ بولا یہ بھی نکال کے دیتا ہوں بڑی عمر کا بندہ تھا سوریاسن شریف اس نے واقعی حیرت میں ڈال دیا تو اس نے کیا کیا کہ ایک ورژا لے کر مجھے بولا میں بھی ساتھ تھا دوسرا پھر میں ٹھیک تقریباً پانی بھر کے آیا ہوں یہ میری ورنہ پہلے ساڑھے تین سو چار سو کلو پیچھے میں گاڑی میں مجھے بار بار انجیکشن لگاتے گئے سیٹ پہ لٹا کے مجھے وہاں لے گئے تو صاف کر کے پانی بھر کے دیا تو اس نے وہ ناف پہ رکھا پوزے کو اور سورہ شریف پڑتا گیا پڑتا گیا پڑتا گیا اب اس پانی کو اس نے جب نیچے گرایا تو یہ روڈوں پر لگاتے ڈامر یہ کالا جو ہے ہم اس کو ڈامر کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کالا اور میں بدبو ہو کہ دیوار پہ پھینکا تو دیوار پہ کالے نشان ہو گئے اور صاف و شفاف پانی پھر بولا تمہارے پتلے انہوں نے جلائے بھی ہیں وہ بھی تمہیں ظاہر کر کے دیتا ہوں تو اس نے کیا کیا دو کاغذ کے ٹکڑے لیے ایک کو اس نے خود نے جلایا صاف شفاف کاغذ اور ایک اس کو بولا کہ اپنے سینے پہ رکھو سینے پہ رکھا تو اس نے سورہ یاسن شریف پڑی پڑھ پڑھ کے پھر بولا کہ کاغذ دو وہ کاغذ اس نے اس جو پہلے کاغذ تھا اس کے اوپر جب پھیرا تو باقاعدہ وہ جیسے پرنٹ چیز فوٹو اسٹڈ کرتے ہیں نا ایسے اس کے اوپر پتلا بن کے آیا اس کاغذ کے اوپر یہ جلایا خیر اس کے بعد جو طبیعت میری وہ بہتر ہوئی جب وہاں سے واپس آئے پھر اللہ کا کرام شکروا اور اس کے بیچ میں جب تین ماہ پہلے جو ہے نا تو لازمی ہے وہ کوشش بھی بہت کر رہے تھے ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے لیکن تھوڑی بہت ان کی یاد بھی جو ہے بندے کو لازمی تو کو بھی سنایا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا خواب کے بعد آج دن سال ہو گئے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کا خیال میرے دل میں نہیں آتا کہ میرے والدین ہیں میں ان کے پاس جاؤں وہ کیوں نہیں ملنے آتے کیا نہیں کرتے کوئی چیز نہیں ہے خواب تھا یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قبرستان ہے اس میں بت اتنے ہیں اتنے بت قبروں سے نکل کر باہر آئے گئے ہیں اور مجھے وہ ایسے بلا رہے ہیں بوت ایسے بلا رہے ہیں تو میں ان کی طرف جا رہا ہوں تو مخالف ہوا اتنی ہے کہ اگر ایک قدم میں اٹھاتا ہوں تو چار قدم ہوا مجھے پیچھے پھینک ہے تو وہ مجھے ایسے اٹھا رہے ہیں میں ان کے تو ہوا پیچھے چوٹی کا زور لگا رہا ہوں میں اتنے میں ایک ہوا کا ایسا جھٹکا آیا کہ مجھے لے کر ایک سمندر میں جا کے ڈال دیا اس نے بس وہ سمندر میں ڈالا وہ آج دن وہ دن اس کے بعد کبھی ایک سیکنڈ کے لیے خیال بھی نہیں آیا اس ہوا نے جب سمندر میں ڈالا نا وہ رحمت کا سمندر ہم کبلا رہے ہیں کنری یہ ڈسٹرکٹ امر کوٹ ہے یہاں پر بیراج علاقہ ختم ہوتا ہے پھر غیر بیراج علاقہ شروع ہوتا ہے یہ نہرو کا سسٹم یہاں پر ختم ہوتا ہے اس کے آگے پھر یہ ریگستان اور ہندوستان کا بارڈر بھی قریب ہے یہاں سے تقریباً جی ہاں جیسے ہاں جیسے یہاں سے ہم تقریباً تیرہ سو چودہ سو کلو یہاں سے جب بیٹھے ہیں نا یہاں سے میرا گاؤں تقریباً چودہ سو کلو ہے حیدرآباد حیدرآباد اس طرف جی ہاں خاص حیدرآباد سے آگے میر پور میر پور سے آگے سو اس میٹر میں آپ اس وقت مکان جی ہاں ریئر وہ تو مجھ سے دور رہتے ہیں وہ مجھ سے اور سو کلو میٹر آگے رہتے ہیں پھر اتفاق یہ ہوا کہ پانچ چھ سال پہلے ایک لڑکا دوسرا بھی تھا وہ مالی سے تعلق رکھتا تھا اس قوم میں پہلے بھی بہت مسلمان ہوئے تو درود تنجینا شریف کا جو ہے وہ اپنے مدرسے میں وہاں پر ایک حکیم صاحب ہے انہوں نے پروگرام رکھوایا تو, تو وہاں پر وہ آ رہے تھے تو ساتھ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر نور محمد صاحب تو وہ بھی آئے تو ان کے ساتھ ایک بچہ دوسرا جو اس کی عمر بڑی ہے مجھ سے تقریباً چار پانچ سال عمری تو وہ ان کے پاس کلینک پہ کام کرتا تھا تو اس بچے کو شوق تھا مسلمان ہونے کا تو وہ آیا میرے ان کے ساتھ آیا تو وہ راستے میں حکیم صاحب نے بتایا کہ ایک لڑکا پہلے مسلمان ہوا ہے جو اس مدرسے میں رہتا ہے وہ ادھر آئے تو لڑکے نے کہا کہ مجھے اس سے ملا میں مدرسے میں تھا تو وہ آیا لڑکا مجھ سے اس نے پندرہ منٹ بات سیکھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے دل میں اکالت والام کی محبت کا جو چراغ ہے اب یہ چراغ اصلی روپ میں کیوں نہیں آ رہا ہے تو میں دو منٹ اس کو دوسرے کمرے میں لیا گیا بندے اور نہیں تھے وہاں پر وہاں پر میں نے آیت پر کر ایک دو باتیں آنکھ کی محبت کی کہ اس کے آنکھوں میں پانی آ گیا میں نے بولا بس انشاءاللہ یہ کام ہو گیا تو اللہ پاک کا شان یہ کہ وہ واپس گئے عمر کو تقریباً تیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اس کو اتنی محبت ہو گئی میرے ساتھ کہ جاتے پھر فون کرنا پھر فون کرنا پھر فون کرنا میں نے بولا اب صحیح ہے اب پوری جگہ بھی آ گیا تو جب اس نے فون کیا میں نے بولا صبح میرے پاس آؤ وہ آ ڈاکٹر صاحب یہ وہ میں نے اسے کہا کہ سب باتیں چھوڑ دو اب یہ بتاؤ کہ کلمہ کب پڑھنا ہے تو بولا کچھ ٹائم دو یہ کچھ ٹائم نہیں ہے آج یہ دن ہے صبح میرے ساتھ ایک دن مانگا بولا پرسوں میں نے بولا پرسوں پھر تمہیں فلاں جگہ پہ آ جانا ہے تو وہ آگیا الحمدللہ وہ بھی مسلمانوں کو اس کو بھی واپس کرانے میں پیر اور سمجھو کہ مسلمانوں کا ہاتھ آنا بہت بڑے سمجھو کہ لڑائی ہونے والی تھی لیکن اللہ نے گرم کیا لیکن وہ سارے واپس کرنے کے کے پاس جب فیصلہ تھا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا. تو پیر نے بولا کہ اس لڑکے کو یہاں سے ہٹاؤ اس لڑکے کو جو دیکھ رہا میرے نام پر کہ یہ بہت جذباتی بھی لگ رہا ہے مجھے اور یہ سارا کام بگاڑے گا پھر انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس کے قریب مریدوں نے مجھے وہ اس کمرے میں بند کر دیا میں اکیلا اس کے اتنے بری بند کر دیا تو تھوڑی دیر غائب ہو گئے وہ, وہ جا کے, اس قوم کو جو مالی قوم اس کے حوالے کرنے کے لیے پھر مجھے بہرحال میں نے غلام دست میں اس کا غلام پیسے وغیرہ لیے تھے میں نے چھوڑا رابطہ وغیرہ کیا پھر جو ہے اپنے بندے وغیرہ وہ ہتھیارات وغیرہ لے کر اس کو چھڑا لیا تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا ہندوؤں کی کوئی بھی دال نہیں گلے گی یہاں پر ہمارے, ہمارے مسلمان ان کو جو کیا کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں اس وجہ سے وہ شہر بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں کی دال مسلمانوں میں نہیں گل سکتی نہیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو منافقین ہوتے ہیں نا یہی سب بےڑا کرتے ہیں ہمیں تو تجربہ ہوا ہے اچھی طرح تجربہ ہوا ہے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں ہمیں تو بالکل میں نے ان کو کہا ہے نا بڑی قوت شمار ہوتا ہے لیکن جب تک وہ ان منافقوں کو ساتھ ہم پر غالب نہیں ہوتا کے مسلمان اپنے پہلے ایمان کی تو خیر مانگو کہ اگر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ ہندو ہی رہے بہتر ہے وہ اسلام کے نکل جاتا ہے تو بولا کہ پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا بولا کہ کون تمہاری شادی کرائے گا تم کہاں سے کھاؤ گے بندوبست نہیں ہو سکتا یہ لعنت پورے مسلمان پہ ہی ہے اور سکولی مسلمان یہ اصل گل ہے سکولی مسلمان جیڑا کافر تو بدتر پکی بات ہے سمجھ نہیں آ رہے اقبال فرما رہے ہیں ہمارے علامہ اقبال تو سکھا دی ہے افرنگ نے وہ زندیق ہے. اور زندیق وہی ہوتا ہے جس پر جس کا خدا پر ایمان نہ ہو قبر ہے اس کو نہ جانتا ہوں. مانتا ہوں یہ زبان اچھا آپ یہ بتائیں کہ پہلے نام آپ کا کیا تھا محمد اشفاق پھر اللہ پاک نے مدینے والے کرم یہ کیا کہ حاضری بھی اپنی نصیب کی ہے وہاں کی اس وقت کام اسی طب کا کہ طب کا مجھے جو ہے نا وہ حد درجے گا جنون ہے وہ اس وجہ سے کہ میں جب بعد میں بھی کافی بیمار ہوا ہوں تو پھر ایک سبب بنا جو ہے وہ یہ طب کا بنا چھوٹی سی چیزیں ہے اور اس طب کو آج کی دنیا میں ابھی جو بدنام کیا جا رہا ہے نا وہ بھی حد درجے کا بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ باداری ملا وڑے اس وجہ سے جو ہے حد درجے کا جنون ابھی سال لیٹ سال سے میں نے وہ اس پر ایک دن دادے کر دیے اس کی تلاش میں چلتے چلتے دی بالپور پہنچنے حالانکہ بہت فصل آئے ملقات کھر جی ملقات کھر جی بہت ان کے ساتھ اس طرح ہوئی کہ یہ پہلے جب ہماری کلاس میں ان کی ڈیوٹی بھی تھی تو اتنے اور بھی شخص تھے لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ کس طرح یہ آگے بات بڑھائیں تو میں ان سے ملوں میرے دل میں ایک سی لیکن یہ بھی ماشاءاللہ وہ اپنے کام سے کیوں نہ کافی بچے اور بھی تھے خیر ایک دن دوسرے تیسرے دن بھی دل میں یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے بھی تھوڑی بات کریں آگے پھر میں کام سنبھال لوں گا اس دن جو ہے یہ آئے وہ میرے پاس تو کوئی سلف وغیرہ دیکھ رہے تھے نام وغیرہ تو میں نے بولا کھڑے ہوئے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے میں نے بول دیا میں نے بولا میں انہوں نے نام دیکھا شلپوں پر میرا نام ابھی تک وہ پرانا ہے نام چینج نہیں ہوا ہے اور یہ بھی مسلمانوں کی مہربانی ہے بہت پیچھے چلا ہوں یہ بولا کیسے مسلمان ہمیں کیا پتا تو مسلمان ارے کیا تمہیں کیا میں وہ گولی ماروں یہ کوئی شک نہیں ہے میں قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ حدیث تمہیں اسلامی وہ بتاؤں تمہیں کیا چیزیں نہیں جانتے میں نے بول دیا انہوں نے میں نے بولا میرا نام یہ پرانا ہے میں پہلے ہندو تھا اب میرا نام محمد اشفاق ہے تو شفقت کی جو ہے ان سے ملاقات ہوئی تو اور دل باہر ہو گیا انشاءاللہ اللہ عزیز آپ اسلام سنت کے گھر میں آ گئے یہاں پوری دنیا میں ہیں پوری دنیا میں اتنا خالص اسلام اور مذہب آپ کو نہیں ملے گا ایک کہ جس نے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے منہ مو موڑا میں ہم نے تقریباً پچھلی سال اس سے پہلے سال اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اب وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے جو ہے ہم دونوں نے تقریباً دو اڑھائی لاکھ روپے جو اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے مبارک پر ہم نے جو کوشش کی تو وہاں پہ پیر صاحب ہیں انہوں نے چوٹی کا زور لگایا کہ یہ جلسہ نہ ہو اس لیے نہ ہو کہ وہ پیر صاحب کیا اب خدا کی قدرت ہے کہ ان کے والد صاحب جن کا نام لے رہا ہوں وہ کبھی حق کی زبان حق کا کلمہ چاہے وہ پرویز مشرف ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی کے سامنے وہ رکتے نہیں تھے اور شریعت کی پاسداری اگر دیکھی جاتی تھی تو وہاں پر دیکھی جاتی تھی آج ان کے وہی بیٹے جو ہے ان کا بھی نام ایوب جان سرندی ہے تو وہ ہیں علم سے دور امامہ باندھ لیا اب لازمی ہے کہ جب علم سے دور جو ہے وہ امامہ باندھے گا تو پھر جو قطر ہوں گے وہ بھی تو انہوں نے کہا کہ ہماری صدارت رکھو صدارت کیوں رکھیں تم لوگ سیدھی بات ہے کس چیز پر جب ایک بندے میں اہلیت ہوتی ہے تو صدارت اسی کو دی جاتی ہے کراچی کا تو پھر انہوں نے ہر درجے کی کوشش کی کہ یہ جلسہ نہ ہو اور کنڈری شہر کے مین روڈ پر یقین مانے ہم دونوں بھائیوں نے یہ خواب دے خواب کہ ایک ایسی شخصیت ہیں وہ فرمارے ساتھ میں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے آپ جلسہ کرو آپ کا جلسہ ایسا کامیاب ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہ آؤ کیوں کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد صرف کچھ بھی نہیں جانتے ہیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ عقائد نامدار علیہ السلات والسلام کا امت کو تحفہ ایک جس شخص نے اس تحفے کی قدر کی اس کے بیڑے پار خیر تو وہ پروگرام ہمارا اس سے پہلے انہوں نے بھی پروگرام کیے ہوں گے لیکن ایسا پروگرام کبھی بھی نہیں ہوا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے مذہب آل پہلے اسلام پھر مذہب حق سنت اور امام علیہ سنت رضی اللہ ہو عنہ کی ہو کو متعارف کروانے کے لیے کہ دیکھو ایک ایسے شخص میں لا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ ادھر ادھر ماحول کا کوئی اثر نہیں کسی کی تربیت کا اثر نہیں ہے میں نے عند اللہ سب کچھ اس کے اندر ہے تو سمجھ لو کہ حق دین اسلام حق ہے مذہب آل سنت حق ہے امام اہل سنت حق ہے کا کباڑا ہو گیا اب یہ آ گیا نا جی ہم اس کو نیٹ پر چڑھا دیں یہ آپ کی تمام تر گفتگو تاریخ جو ہے نا نیٹ پر چڑھا دیں گے وہ آپ مر جائیں گے سارے لانتی اللہ اللہ اللہ عمر دی دی رسول رسول کی دے مطابق مشرق باٹا کیسلام والا رسولہ پڑھا وہ اسلام ہے ہی نہیں جڑا انہوں کو اسلام ہوئی ہے جڑا امام اہل <سؤال> سنت کول ہے بزرگ عوام دیکھو ان کی نے فطری اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے جب کرم کیا اور ماحول کے اثرات سے اس کو محفوظ رکھا تو اس کے سینے میں جو اسلام ڈالا وہی آج سنیوں کے پاس وہ وہی گل ادب دیکھو جی ادب تو اس وقت برائلر طبقہ بہابی یہ سارے خدا رسول کے وہ اٹھا رہے ہیں یہ خدا رسول کے ناموں کو نیچے نالی میں گرا رہے ہیں اشتہارات لانتی پیر دجال یہ اشتہارات ٹکے کی شورت کے لیے اشتہارات نیچے پھینک رہے ہیں سب کچھ آیات مبارکہ درود شریف اللہ تالا ہاں شان پتر میراسی لوگ نے ڈوم میراسی میراسیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شادی ہے فلاں گھر فنکشن ہے خوشی کی محفل ہے ادھر جائیں گے تو ان کو مبارکباد دیں گے وہ پیسے دیں گے یہ اسی طرح لوگ یہ علماء تھوڑے ہیں. تو بتاؤ بتاؤات ہے کہ امام عالی سنر سرکار کو پارا ہے نا. نا پارا ریاست تھی نان پارا ریاست کا نام تھا اس کا نواب جو تھا نا اس نے خط لکھا تھا حالات آپ کے تنگ تھے کافی اس نے کہا میں امداد کرتا ہوں آپ کو میرے حق میں نظم کشیدہ لکھنے نان لطیفے کی بات یہ ہے لطف کی کہ نان پارا کا معنی ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا روٹی کا تو اس کی ریاست کا نام نہ پارا تھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں میں اپنے کریم کا گدا ہوں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں تیری تعریف کروں اور روٹی لے لوں میرا دین پارا ہے نان یہی نان پارے نان پارا کی پارا. نان پارا ریاست یہ لانتی جو ٹکے سوروں کی کنریلوں کی تعریف کر کر کے روٹی کھاتے ہیں بھائی. واہ بھائی واہ محمد شفاق صاحب ماشا اللہ. اللہ رسول کے ساتھ رکھی جیسے نا بزرگ پہلے فرماتے تھے کہ امام محمد بن حنبل کا دشمن وہ ایمان پر نہیں مرے گا امام غزالی کا دشمن ایمان پر نہیں مرے گا اسی طرح امام اہل سنت کا دشمن بھی ایمان پر نہیں مرے گا بیشا, بیشا. <تصفح> <تصفح> اللہ ہدا فرما دیجیے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں ابھی اللہ کی ہدایت ہے کسی نے تبلیغ نہیں کی کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے اپنے آپ دل سے بس بات اٹھی اچھا ان اس اس دور کے اندر جو سراسر فتنوں سے بڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی عکانی سنت کی عکانی صداقت کے لیے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب پیدا کر رہا ہے محمد پناٹ اٹھانے کا ادھر ہوا تھا وہ آگ والا واقعہ سر فراز صاحب کا ہو گیا ایک سامنے آ گئے یہ جی عجیب باتیں ہیں ساری عجیب واقع پتا بھی کوئی حکیم صاحب بنیا نا حساب حیدرآباد کا نا میں نام پ تلاش کیلام کتنے دروازے لکھا کلما یاد کی مسلمان تو پہلے ہی ہوگا پہلے جب میری حالت خراب تھی تو میں ایک مرتبہ گاؤں گیا گاؤں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں سے گاؤں بھی میری والدہ نے کہا کہ یہاں پر گاؤں میں ایک بت ہے نا جو پوجا کرتے وہ ابھی کسی کی زبانی بول رہا ہے تو لوگ اپنی منتیں وغیرہ وہاں لے گئے ہیں. تم بھی چلو تمہاری آنکھوں کی حالت دیکھ نہیں سکتے ہو اور یہ سارا میرا رو رو کے حال ہوا تھا تو میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا حالانکہ یقین کریں مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بس یہ کہ جس سے اسلام کے اندر نفرت کرنی ہے اسے نفرت ہے جسے جس بیزاری کرنی ہے اسے بیزاری ہے جس کے ساتھ محبت کرنی ہے اسے محبت ہے یہ شروع سے جو ہے تو والدہ ات, اتنا اصرار کیا اتنا اصرار کیا آخر والدہ خود رو پڑی بولا چلو میں نے بولا میں کسی بھی صورت میں وہاں پر نہیں جاؤں گا بتوں کے پاس تو میں نہیں گیا تو پھر میرا ایک کزن تھا وہ ہم عمر بھی تھا وہ مجھے زوری ہاتھ سے پکڑ کر گیا تو اب جس سین کے اوپر وہ بت رکھے ہوئے تھے نا میرا دل نہ کہے کہ اس کے اوپر میں پاؤں رکھوں تو اس نے مجھے ایسے کھینچا اور کھینچ کے بولا تو مسلمان تو نہیں ہو گیا ہے تو میں نے اس کو کہا یار پہچانا تو صرف اس لفظ سے میں چلتا ہوں کھانا کھاتا ہوں باقی مجھے یہاں پر نہیں آنا ہے پھر اس نے مجھے میں نے بولا وہ ہے میرا گھر وہ ہے میرے والد یہاں پر اگر تم ان کو بولو گے تو وہ مجھے سیدھا ابھی مار دیں گے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو مجھے وہ بھی منظور ہے لیکن تو اگر پوچھ رہا ہے نا تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں اگر تجھے مسلمان ہونا ہے تو چل میرے ساتھ ورنہ میں مسلمان ہوں اور ظاہری اعلان بھی تھوڑے دنوں میں کر دوں گا اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ اللہ نے پھر اس کے سمجھو کہ تعالیٰ نے کے زبان بھی یہ تالا لگا دیا اگر وہ کچھ بولتا نا اگر بولتا تو بہت مسائل ہوتے لاکھوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا مارنے کے لیے بندے بھیجے سب کچھ کیا لیکن کچھ بھی نہیں ہونا میں جو حاضری ہوئی وہ بھی عجیب اتفاق ہوا رمضان المبارک میں جو ہے وہ ستاو کی رات پہ میں احتقاب میں بیٹھ گیا تو وہاں پہ ایک حاجی صاحب میں مہمان تو انہوں نے شہری کے ٹائم پہ مجھے بتایا بتایا کہ بیٹا میرے خواب دیکھا ہے کہ میں روزہ اطر سے جنت البقیہ کی طرف آ رہا ہوں اور تم جنت البقی سے روز اطر کی طرف جا رہے ہو تو اتنے میں ایک شخص آیا اس کے پاس پڑی لسٹ پڑی رہی اس لسٹ میں تمہارا نام لکھا ہوا تھا میں نے پڑھا تو مجھے آنکھوں سے آنسوا آگئے میں نے بلا آج صاحب چلو ٹھیک ہے بس اب اس بات کو ادھر ہی چھو گئے تو اس تیمبے میں تھا میں تھا ٹھٹھا مشہور شہر آپ نے ہو تو میں اتنا وہاں پر بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا کہ آخر مجھے تھ تھ تھ تھ تھ پھر چھوڑنا پڑا واپس کنری آیا تقریباً سال گزر گیا تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو حاجی صاحب تھے انہوں نے کہا گئے بیٹا دعا کرنا ہم جا رہے ہیں عمرے پر آپ لوگ جا رہے تو میں بھی جا رہا ہوں مجھے کون روکے گا میری زبان سے یہ الفظ پتہ نہیں کیسے نکل گئے مجھے بولنے نہیں تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ بولا اگر تو بھی جا رہا ہے تو جا صبح پاسپورٹ بنا کیا اب میں پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا چوٹی کا زور لگا مجھے میرا پاسپورٹ نہ بنا بولا والد کا کارڈ لے گیا والد کا کارڈ کا کار کیسے ملے گا وہ غیر مسلم ہیں وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے نہ ملنا پسند کرتے اور میں جاؤں گا تو بھی تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک والد کا کارڈ نہیں لے کے آؤ کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے جو آفیسر مجھے بھی غصہ آ گیا میں نے بولا آفیسر صاحب تمہارے سامنے ہی میرا پاسپورٹ بنے گا اور تمہارے سامنے ہی میں جاؤں گا یہ یاد رکھ لینا تو دوسرے بیٹھے والا یہ پاگل ہے پتہ نہیں کیا ہے میں پاگل جو کچھ بھی ہوں لیکن تمہارے سامنے ہی میرا پاسپورٹ بنے گا اور سامنے ہی میں جاؤں گا بھلا چل چل جا جا میں نکل آیا میں نے وہ بچوں کو کٹھا کر کے میں نا بھلا پڑھو صلات و سلام یا رسول اللہ انہوں نے دروش شریف پڑھا کس پڑھ کے میں دوبارہ گیا پتہ نہیں کیا آیا وہ جیسے مجھے پہچاندے ہونا انہوں نے اوکے کر دیا پاسپورٹ بنے گیا پاسپورٹ پاسپورٹ بھر گیا میں لینے گیا تو دوبارہ دوسرا اتفاق ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کمپیوٹر اب لے پاسپورٹ نہیں ملے گا اب رمضان شریف میں صرف آٹھ دس دن بچے ہوں میں واپس آیا گیا عمر کوٹ آفس میں تو انہوں نے کہا تو نے جو پہلے اپلائی کر دیا ہے اب تین ماہ کے بعد آئے یا چار ماہ کے بعد آئے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر دوسرا فارم بھرو گے تو پہلے والا بھی رک جائے گا اب چار مہینہ یا پانچ مہینہ انتظار کرو میں نے بولا مجھے عمرے پہ جانا ہے ابھی دس میں پندرہ دن بچے ہیں بولا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر گیا میرکو خاص انہوں نے بھی جواب دے دیا میں نے کیوں پریشان ہوتے ہو تمہارے پاس حل تو ہے نا پھر بچوں کو کٹا گیا پڑھو و السلام علیہ اس دن میں نے سوا لاکھ شریف درو شریف پڑھایا بس اکلا گیٹ سے میں باہر نکلا وہ ہمارے بندہ ہے شہزاد نام ہے بولا اشفاق کیا ہوا مالا, یہ بات ہوئی بولا دوبارہ جاؤ امر کوٹ کیونکہ جن کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں صرف پہنٹی سروے دے دو مانا پہنٹی سروے پہنٹی تم ادھی لو پہنٹی سو لو پہنٹی سروے تیسرے دن میرا جو ہے وہ کار آگیا چاہلام یا ہی مسلمان شرک کرتے ہیں ادھر کام ہو جاتا ہے مذہب میں جو شرک کرتے ہیں اٹکا ہوا کام اسی وقت آپ اسی طرح نا وہی درو شریف جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر اس پر دم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اپنے سے پہلے جو کچھ ہے کوفر سب کوفر ہیں انسان ایسے بن جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے ماں کے پیٹ سے دے دے ایک خصوصی دعا فرمایا اور میں نا کوئی ایک مہینے سے خاص پریشان ہوں روحانی اپنے بیماریوں میں مبتلا اللہ تعالیٰ میری مدد فرمایا اور وہ سب دور ہو جائے پھر سے قلبی بھی رونق جو ہے دل کی رونق